اللهم على سيد المرسلين وخاتم النبياء اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فان قال قائل تماما قول لي بني عامر بن مغيث بن سمي بن لما الله بن خدي هذه هي صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر وما عمر وما قتل عمر اسلم بها واستمر الى گزشتہ چونکہ روایات سن رہی ہیں آپ کے سامنے امام تابی رحم اللہ اپنے دلائل جمع کر رہے ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ غلط میں شروع کر کے نماز فجر کو اس فارم میں مکمل کیا جائے یہ سب سے افزل طریقہ ہے تو جو گزشتہ روایات ہیں انہیں میں سے ایک کو لے کر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ سیفل حضرت عبداللہ میں عمر کی روایت گزری ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جب انہوں نے یعنی تغلیظ کی تو کہا کہ یہ کیسے انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ کا زمانہ تھا تب بھی تغلیظ تھی حضرت بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں بھی لیکن جب حضرت عثمان کا زمانہ ہے تو پھر اس بار میں نماز پڑی جانے لگی تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر حضرت عثمان کے زمانے جب تو پھر اس پار ہو گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بات افسل نہیں رہی یا کیا ہوا ہے کوئی سوال کا جواب دے رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ تو اس کے رحم اللہ نے دو جواب دیے ہیں پہلا تو یہ کہ جو اللہ عنہ نے جو کہا وہ اس طور پر کہا کہ اس میں یعنی کہ جی تو اشکال کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عثمان غنی کے زمانے سے پہلے پہلے جو ہے وہ تغیث میں ہی نماز ہوا کرتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ غلط میں ہی نماز پڑھی جائے سوال سمجھ میں آ رہا ہے سوال یہ ہوا کہ جب حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وکر کے زمانے میں ضرور عمر کے زمانے میں تغریذ تھی یعنی غلط میں نماز پڑھی جاتی تھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اسفار حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شروع ہوا تو اس کا جواب دو جواب یہ ہیں ایک پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰن کا جو اشفار کا حضرت عبد العمر کا جو اسفار کا تذکرہ ہے کہ یعنی اس کے بعد اسفار کی نماز شروع ہونے لگی تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے مراد خروج ہے یعنی نماز سے فارغ ہونا مراد ہے کہ نماز میں جو نماز سے جو فارغ ہوتے تھے وہ اس فار کا وقف ہوتا تھا نہ کہ دخول کا واقع جبکہ نماز کے اندر داخل ہونا وہ تغیث نہیں تھا غلط نہیں ہوتا تھا البتہ یہاں پر جو تذکرہ کیا صرف صرف کس کا کیا ہے قروج عانص سیلاب کا ذکر کیا ہے ایک جواب تو یہ ہے اس فار کا جو کہ اتنا زیادہ جواب نہیں ہوگا جبکہ دوسرا جواب میں وہ بڑا مضبوط ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا یعنی حضرت وسلم کا زمانہ یا اسی طریقے سے حضرت بکرۃ عثمانضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ جو تھا اس میں چونکہ فتنے نہیں تھے اتنے زیادہ فتنوں کا ضلور نہیں ہوا تھا تو اس لیے صحابہ اکرام کو یعنی کوئی جھجھک نہیں محسوس ہوتی کہ کوئی فوف نہیں ہوتا تھا رستے معمول ہوتے تھے اس لیے وہ کہہ ہے غلط میں نماز شروع کر دیا کرتے تھے رہی بات حضرت عثمان غنی کے زمانے کی تو اس وقت کیا تھا کہ لوگ روشن کر کے پھر نکلتے تھے نماز کے یعنی نماز کے لیے اس وقت نکلتے تھے جب وہ کیا سمجھتے تھے کہ اب جا وہ چکے ہیں معمول ہو چکے ہیں یعنی روشنی بھی ہو چکی ہے تو اس واضح ہو گیا ہے اس بات کا خوف تھا کہ جو یعنی قتل و بار گری شروع ہو گئی تھی تو اس طور پر تا کے اپنی جھوکے سے حملہ کر نہ دے کسی کی جان نہ لے لے جس طرح جس طرح کے اچانک حملہ کیا گیا تو اس وجہ سے قبضہ یعنی شروع ہونے لگا اس فار میں عثمان یعنی کے زمانے میں یہ صرف اس طور پر وہ ورنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ ترم کی ثابت ہے وہ ان شاء اللہ آپ کے سامنے آ رہا ہے فضر کو اندھیرے عبدالل... مطلب مطلب میں پڑھا ہا بھی صلاح رسول وسلم کی یہ ہماری نماز کے, کے ساتھ تھی. وما عبی بگر وما جواب میں کہا جائے گا کہ قد کہ انہوں نے جو تغلیس کی بات کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت عمر کے زمانے میں تو بکر کے زمانے میں تغلیس ہوا کرتی تھی تو اس سے مراد کیا ہے نماز میں داخل ہونا ہے یقین رادہ بازار کا وقت میں داخل فجر کا آغاز کرنا جب تھا وہ ترجیح نماز ہوتا تھا وہ کیا ہوا کرتا تھا اسفاق ہوا کرتا تھا حتائی قبل ہو تاکہ یہ جو روایتہ روایات ہیں ان سب میں کیا ہو جائے اتفاق ہو جائے اس لیے ہم اس کا مطلب یہ والا نکالیں گے کہ جو حضرت عمران ہے ہے اب اس قول کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ لوگ نماز کے لیے ایسے وقت میں نکلتے تھے مراد آپ کہیں خروج لنا کہ نماز سے فارغ ہونا بلکہ یہاں سے کے دام بھی لکھا ہوگا آئی ایلس تو نماز کے لیے ہی کب نکلتے تھے ایسے وقت میں کہ یا امن و ہے کہ جس میں ان کو کیا ہو امن خاف و نفی ہے دھوکا دے کر کسی پر حملہ آور पर دھوکہ دے کر کسی پر حملہ पर دھوکے سے حملہ کرنا تو کہتے ہیں कहते हैं یا خواب و نفی ہے کیسے وقت کا انتخاب کرتے تھے صحابہ کرام کر نکلنے کے لیے تاکہ ان کو خوف نہ ہو کس بات کا کہ یوں اتارو کہ ان پر دھوکے پر دھوکے سے حملہ نہ کر دیا جائے کما کی اللہ مارو جیسے کہ حملہ کیا گیا تو سوال اور کیا ہے کہاں یہ کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کیونکہ ایک تھوڑے حصے میں فتنے بہت زیادہ ظہر ہو گئے تھے اس کی فتنے کے خوف سے تاخیر سے فضرت کی نماز اس پار میں پڑی جانے لگی جی غنی سے منقول ہے کہ, وہ ایتی روایات منقول ہے کہ جو درد کرتی ہیں اس بات پر کہ وہ فجر میں کس وقت داخل ہوتے تھے جب تاریخی ہوتی تھی کس لیے اتنے جلدی نماز میں داخل ما احقطور یوسف یہ کہہ رہے ہیں فرافیس ما احق تو صورت یوسف جو سورہ یوسف یاد ہوئی ما احق تو میں نے نہیں لیا سورہ یوسف سے, یعنی سے یاد نہیں کیا گیا اللہ بن عثمان ابن افمانہ مگر عثمانہ غنی کی خیرات سرح یوسف کو صبح صبح کی نماز میں صبح کی نماز میں کیا ہو گئی یاد ہوگی کیسے یاد ہوگی ماں کا نا یوردا ان کے کسرت سے اشکرا سے تھی یوردا مراد اس سے کیا ہے پڑھنا بار بار پڑھنا کہتے ہیں شہادہ یہ ایسے ہی اسی طرح یہ بھی یہ جو روایت یہ بھی کرتی ہے قبل ہو جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہیں کے نقش قدم پر حس قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا مطلب یہ کہ نقش قدم پر چلتے تھے جیسا وہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت وکشریف اور کہ جو نماز شروع کرتے تھے وہ کب ہوتا تھا کب? آ, تاریخی میں وہ قروج میں نے آپ کی جو نماز سکھارا ہوتے تھے وہ کیا ہوتا تھا اسکوار کا طریقہ ہے جی حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ یعنی جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو وہ اس فار کا وقت ہوتا تھا خوب روشنی ہوتی تھی جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو رہے ہیں اس فار میں اس کا مطلب ہے انہوں نے آغاز کہاں کیا ہے میں. تو معلوم یہ ہوا کہ میں شروع کر کے اس میں مکمل کرنا یہ سب سے افضل طریقہ ہے جی دیکھیے نماز سے پھرتے تھے یعنی اس حال میں مُسْفِرًا خوب روشنی ہوتی تھی خوب روشن کرنے والے ہوتے تھے فَيُقالَ حَدَّثَنَا فَاطِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ خَطِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُهَيْلٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ إِمَامَيْنِ فَيَقْرَؤُ بِهِمْ سُورَةً مِنَ الْمُؤِينَ ثُمَّ يَأْتِي عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَجِدُهُمْ فِي ابراہیم تیمی نے نقل کیا ہے حارث بن سوید سے کہ حارف بن سوید کیا کرتے تھے اول تو اپنے قبیلے کی جو مسجد تھی اپنی مسجد بنے تعیم تو اس کے جو امام کا مسجد کا اس کے ساتھ نماز پڑھتے القان سلی وہ نماز پڑھتے وہاں امام اپنے امام کے ساتھ فطم یہ قبیلہ ہے قبیلہ سعید تو قبیلہ بن تعیم کی مسجد میں اور ان کے ساتھ وہ جو پڑھتے وہ کون سی صورت پڑھتے مٹین میں سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ کون سے صورتیں چلاتے ہیں جن میں ایک سو سے زیادہ آیات ہیں پہلے سات صورتوں کے بعد گیارہ صورتیں جن کو مٹین کہتے ہیں کثرت کہاں پڑھ سکتے ہیں آپ مٹین <coughs> تو ان میں سے صورت پڑتے آپ دروازے پھر اس کے بعد جو یہ ہار سبنِ سوید ہیں یا عبداللہ اب مسعود ربی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے یہاں نماز پڑھ لینے کے بعد فید القی صنعت یہ یہاں پر اپنی نماز بھی پڑھتے تو اس میں یعنی اتنی لمبی صورتیں پڑھتے اس کے بعد بھی جب عبداللہ اب مسعود کی طرف جاتے تو وہ ابھی تک نماز میں مشغول ہوتے ہیں فید الروقی صلاح الفجری ان کو پاتے نماز فجر میں تو معلوم کیا ہوا اس سے اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا جو آغاز ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا غلص میں ہوتا تھا تاریخ میں ہوتا تھا جب کہ نماز سے جو انصراف ہوتا تھا یعنی نماز سے فارغ ہونا وہ کب اس قال حدثنا اسرائیل صبح کے خوب روشن کر کے پڑھاتے تھے نے دی, دی, ہم نے یہ بات سمجھ لی، عقل حلنا سمجھ لی ہم نے یہ بات جان لی، کہ عبداللہ مسعود جو ہے دلہ مسعود خان ہے وہ خوب روشن کر پڑھتے تھے کیا مطلب فعال ناد کا اس فار جو ہے یہ کیا ہے ان سے ان کا نماز سے فارغ ہونے کا وقت ہے جان لیا بگالیسے کہ ان, یعنی ان تمام روایات دو دو روایتیں گزری ہیں ان میں نماز میں داخل ہونے کا وقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ فی ای وقت ان کانا کہ وہ کون سا وقت ہو سکتا پزا لکھ آئندہ بس ہمارے نزیب ان کے دخول کا وقت اللہ تعالیٰ عالم ان کی تصویر کر رہے ہیں جو اس کے علاوہ دیگر فلافا راشدین کا ممبول صاحب اکرام سے جو روایت کیا گیا اس کی مثل اس کی مثل کیا مطلب کیونکہ اپنی روایات لا چکے ہیں کہ جو غلط میں شروع کر کے اسفار میں مکمل کرتے تھے ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو وہ لمح سے پارے ہوتے تھے تو اسفار ہوا کرتا تھا تو اب ہم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ آغاز کب ہوتا تھا وہ غلط سے ہوا کرتا تھا یہ تھی دلیل نمبر چھ کا خلاصہ اصل وقت یہ ہے کہ غلط میں شروع کر کے کب ختم کیا جائے کب مکمل کیا جائے اس بات میں صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے حضرت نقل کی رقم کی طرف سے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے غزل خیبر خیبر کے موقع پر تو آپ نے اپنے پیچھے مدینہ پر نائب بنایا تھا ایک قبیلہ قبیلہ رفار کے ایک شخص کو اس کا نام آتا ہے عرفت الرفاری عرفہ الرفاری روایت میں رہا ہے بن فتح ان کو اپنا خلیفہ اور نائب وہ را کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے جب صبح کی نماز دیکھا تو وہ امامت کر رہے تھے اور میں نے ان کو سنا کہ وہ صبح کی نماز میں پہلی دقت میں انہوں نے پڑھا سوری اور دوسری رکعت میں سورہ متفقی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی لمبی یعنی سورہ مریم کا جب آ آ سورہ مریم کے جب خراب کی گئی تو لا محال آواز کہاں سے ہوا ہوگا غلط ہے اور احکام جا کر کہا ہوا اس فارم ہے جی دیکھیں دو بیٹھے ہیں دو سندوں کے ساتھ فوی قال حدثنا اسماعیل بن یحیی قال حدثنا محمد بن ادریس الشافعی قال أخبرنا سفیان المعینی قال حدثنا عثمان بن سليمان قال قال سمعت غيرات ابن مالک يقول سمعت ابا هریره رضی اللہ تعالی عنہ يقول تو ہمارا کہتے ہیں فقۃ قدیم کے مدینہ میں مدینہ پہنچا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجائے بڑا غفار یوم الناسہ اور سبیل بن غفار میں شخص لوگوں کی امامت کر رہا تھا فسمع تو وہ یہ פרוफी صلاه صبح کر کاۃ الولی کی صورت مریمہ فثانیہ دید کے ولیل قال حدثنا ابن بلاودہ قال حدثنا المقدمی نام نہیں تھا صرف یہ کہا تھا اس روایت میں سرحد کے سب نام آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تھا دیم دیم رب رب پر اور اللہ, علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب جو نماز پڑھا رہا بالناس لوگوں کو نماز کا سلا تو سل ہے اس کو تبلیس اور اسفار دونوں کو یعنی آغاز جو نماز کا کیا وہرش میں کیا اور اختتام جا کر کہاں ہوا اسفار دی. آخری ذریعے حضرت امام تحاوی رحم اللہ کی حضرت حضربر کی روایت وہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز پڑھائی تاریخی میں تو حضرت رضی اللہ عنہ نے پر نکیل فرمائی اور تنری فرمائی اور کہا کہ تم اس نماز کو یعنی فجر کی نماز کو خوب روشن کر کے پڑھا کرو اس لیے کہ اس میں زیادہ اجر ہے اور وہ زیادہ تمہیں کیا ہے آخرت کی یاد دلانے والی ہے ٹھیک؟ حالانکہ تم یہ چاہتے ہو کہ جتنے نماز کے نماز سے دنیا کے کاموں میں پڑھو تمہیں یہ جو ٹھہر کر پڑھنا ہے یہ زیادہ آخر کی یاد دلانے والا ہے تو اس دلیل کا خلاصہ شدید کا خلاصہ یہ نکلے گا دلیل نمبر آٹھ کا تعالیٰ کا نکیل فرمانا حضرت امیر معاویہ پر یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ان کو جو منع فرمایا ہے وہ اس بات پر منع نہیں فرمایا کہ تم نے اندھیرے میں نماز کیوں پڑی بلکہ لکیر اس بات پر فرمائی ہے کہ غلط میں شروع کر करो اتنی مختصر نماز مت مطلب پڑھو بلکہ الفاظ بتا رہے ہوا اجرت ہوں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے अपनी دنیا کے پیچھے لگ जाएं حالانکہ تمہیں یہ چاہیے کہ طول کرو لمبی خیرات کرو اس کے بعد جا کر کیا یعنی تاکہ تم پھر جا کر اس بار میں ہی فرق ہو تو صرف یہ نہیں کہا کہ اس بار میں نماز پڑھا کرو بلکہ یہ کہا کہ قرار کو لمبا کرو یہاں تک جا کر اس بار میں مکمل ہو جی پھر آگے خلاصہ ذکر کرنے میں بھی, بھی, بھی ایسی ہی نقل ہے اما عبد الرحمن پڑھائی صلی بنان پہلے بتا چکا ہوں صلی اللہ صلی کے سلے میں جب با آ گئے تو صبح کی تاریخی میں اقال ابودا ابو نے کہا بےحد اس نماز کو خوب روشن کر کے پڑھو فین اب قاہم یہ تمہیں زیادہ سمجھانے والی ہے کیا مطلب فین او اب قوم یہ تمہیں زیادہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے کیا معنی کرنا ہے فین ابقل قوم بس یعنی اس کو تاخیر سے کر کے پڑھنا یا یہ نماز جو ہے یہ تمہیں زیادہ آخرت کی یاد دلانے والی ہے تم اس کو کیا کرو مخن کر کے پڑھو تم تو یہ چاہتے ہو کہ انتخلو تم کیا کرو اب جلدی کرو تم جلدی کرو اپنے ہوا دنیا میں مصروف ہونے کے لیے انتخلو یعنی تم فارغ ہو جاؤ بے ہوا ایجکو اپنی ضروریات کے لیے لفظی معنی یہ خلاصہ یہ ہے کہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ جلدی ہے تم نماز پڑھو کیا جاؤ دنیا میں مصروف ہو جاؤ چونکہ میں ایک اپنا خیال کر جس کی خیر لگا دی کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو نے جو منع فرمایا ہے وہ اس سے منع نہیں فرمایا کہ تم نے حضرت تحلیس میں کیوں نماز شروع کی بلکہ نکیل اس بات پر فرمائی ہے کہ تم نے اتنی جلدی نماز کو مکمل کیوں کیا بلکہ تمہیں چاہیے تھا تم کرتے، لمبی قرآن کرتے کو قرآن... کیوں چھوڑا مختصر کرایہ اللہ تعالیٰ ان کا جو انکار تھا اس بات پر تھا نہ پر یہ کہ ان پر نکیل فرمائی اس بات کی غلط میں کہ آپ صلی اللہ وسلم سے کہ وہ کیا ہے اسفار ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو رہے ہیں نماز سے جب جب وہ فارغ ہو رہے تو وہ کس کا وقت ہے لیکن مہابار اثارہ دل قرآی دل کر صلاحی لیکن یہ بھی ہم نے تمام صحابہ کرام سے نقل کیا کئی طرح صحابہ کرام سے کہ اثار اس نماز میں اخراط کا طول بھی ہے یعنی لمبی اختراعات کرنا بھی اسی نماز میں ہے اب خود بخود ثابت ہو گیا جب اسپار بھی ثابت ہے اور لمبی اشقات بھی ثابت ہے ظاہر سی بات ہے کہ اسپار میں شروع کر کے لمبی خراج کر کے اس بار میں تو نہیں ختم کر سکتے پھر تو ہو جائے گا تو جب اسفار ثابت ہے نماز سے پارک ہونے کا تو خود بخود اتنی بات میں آگئی کہ کہاں سے کرنا ہوگا غلط سے ان کہتے ہیں کہ ثابت ہوگی یہ بات صبح کی نماز میں جو اسفار ہے وہ کسی کے لیے بھی درست نہیں کوئی اسفار کو ترک کر دے ورنہ محاور اشفار کہتے ہیں کہ تغیر تاریخی میں پڑھنا لا پالو کہتے کہ تاریخی منظر نہیں پڑی جائے گی اللہ اسکار اس صورت کہ جب اس کے ساتھ اسکار لازم ہو میں شروع کر کے اتنی لمبی خراب کریں کہ اسخار کو کون تو یہ طریقہ پہ ہو سکتا ہے اولات و حضتی آخر واضح وحاظی آخر اول سلاب جو ہے جو آغاز ہے اس وقت میںغیس میں آخر میں نماز کے آخر میں حاوی رحمۃ اللہ کے حاضر ہوئے اب ایک سوال ہے خلاصہ سن لیجیے اس کے بعد صرف پڑھوں گا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر تاشر علی اللہ کو کارانے کی پہلی حدیث گزری ہے وہ فرماتی تھیں کہ ان کنہ یو سلی نہ صبح حمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریف نہ عورت نہ غلط ہے صبح کی نماز پڑھ کر عورتیں اپنے گھروں کو واپس لوٹا کرتی تھی اس طرح کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی پہچانی نہیں جاتی تھی ٹھیک ہے تو جب یہ بات ہے تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ نماز غلط میں ہی شروع ہو کر غلط میں ہی ختم کرنا سنت ہے اس لیے کہ جب عورتیں نماز پڑھ کر واپس جا رہی ہیں اور تاریخی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اختتام بھی کب ہوا ہے غلط میں ہوا اس کار میں نہیں ہوا تو یہ ایک اشکال ہے حاوی الحمد اللہ پر یہ احناف پر بھی کہ اس کا مطلب یہ کہ غلط میں شروع کر کے غلط میں ہی کیا کرنا ہے مکمل کرنا ہے اس کے دو جواب دیے ہیں پہلا جواب پر یہ ہے کہ حضرت اللہ کرنا کی جو یہ حدیث ہے کہ صبح یعنی غلط میں ہی عورتیں کیا کرتی تھی واپس لوٹ جایا کرتی تھی نماز پڑھ کے تو یہ والا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے یہ ابتدائی زمانے کا تھا کہ جب تقویل قرآب کا حکم ہی نہیں آیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم کیا ہو چکا ہے منسوخ ہو چکا ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ تقویل قرار کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے کہ خدرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ پہلے جو نمازیں تھیں وہ مختصر تھی یعنی ہر, ہر نماز کی وہ دو دو رقط والی تھی جب مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر کیا ہوا تین جو نمازیں ہیں ان کی رختیں دو دو سے بڑھا کر چار کر دی گئیں زہر کی اصر کی اور اشار کی مغرب کی نماز کو ویسے ہی طاق پر باقی رکھا کم وقت ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز میں بھی یعنی سستی کے مقدس دو ہی رقطوں کو رکھا البتہ اس میں تخلیق کرا کو بڑھا دیا گیا تو بعض نمازوں کا اضافہ کیا گیا رقطوں کے ساتھ اور بعض نمازوں کا اضافہ کس طرح کیا گیا قرار کے ساتھ جب جب تو اب جب حکم یہ ہے اول عاشر اب والا حکم الحاظ جو, جو نقل کیا ہے اس کا طلب اس زمانے سے ہے کہ جب ابھی تک نمازیں مکمل نہیں ہوئی تھی یعنی مکمل اور کام نہیں ہوئی تھی اور اسی طریقے سے ان کے اندر اتمام یا یہ کہ تصویر اثرات کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا ایک جباب دوسرا جواب سے اجماع نقل کیا ہے صحابۂ کرام کو شب و مت کے ساتھ کہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجماعی سے اس طرح کا کوئی اور اجماع منقور ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا اجماع اس بات پر منقول ہے کہ کار رسول اللہ علیہ وسلم کے کو بغی جس طرح کا صحابہ اجماع ہے کہ فجر کی نماز کس میں ہے تنویر میں, یعنی میں ہے اس کے علاوہ اس طرح کا اجماع صحابہ کرام میں اور منقول نہیں ہے تو دو جواب ہیں ایک یہ کہ منسوخ دوسرا یہ کہا صحابۂ کرام تعالیٰ اپنا جواب اس میں ایک یہ اس وقت کی بات تھی کہ قبل ان کہ جب فجر میں ابھی تک کا حکم نہیں آیا تھا وہ کیسے نہیں آیا تھا روایت دیکھے آپ کے پہلے گزر چکی ہوئی ہے ابن لیکن المغرب <سؤال> مغرب کی نماز کے علاوہ رکھا گیا وہ سلادے صبح کی نماز کے بھی علاوہ لمبی ترا کرنے کی وجہ سے خیر کے لمبائی کا حکم مل گیا اور مغرب کی نماز پڑھنی باقی جگہ پر باقی رکھا باقی سب کو کیا کر دیا گیا اضافہ کر دیا چونکہ پہلے مشکل تھی مشکل حالات تھے تو اس لیے کم نماز کو کم نماز کا حکم کم کا ملا تھا لیکن جب آسانیاں آ گئیں تو نماز کو پڑھا دیا گیا لیکن اب بھی حکم رکھا باقی کہ اب بھی اگر کہیں مشکل آ جائے جیسے تو مسافر مسافر کو مشکل پیش آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہر چار رقط و نماز کیا ہو جایا کرتی ہے دو رقط ہو جایا کرتی ہے اور جو دیگر جو نماز کی نماز ہے یا اس طریقے سے فجر کی نماز میں جو ٹورات کا حکم ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے ساکت ہو جاتا ٹورات ضروری نہیں رہتا سفر کے اندر رضی اللہ حدیث کہ اتمام صلات سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نماز پڑھتے جس طرح کی مسافر نماز پڑھتا ہے حکم المسافر مسافر کی نماز مسافر کا حکم کیا ہے نماز کو مخفف کرنا ہلکا کرنا سم کے فضید سلامات پھر بعد میں یہ حکم ملا بعد میں حکم آیا بعض نمازوں میں نے اضافہ کر دیا گیا وہ میرا میں کیا تلاوت کو لمبا کر دیا گیا, یعنی کر دیا گیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فنجی بات, عالم چونکہ فرضی بات کرتے کی عالم کر رہے تھے یہ جو سارا کا سارا مقبول ہے یہ غلط نہیں وہ اور پہچانی نہیں جاتی تھی تو سفر یہ وہ زمانہ تھا جب آپ وسلم وہ بڑی نماز پڑھا کرتے تھے جو آج کل سفر میں پڑھی جاتی ہے یعنی نماز کا حکم نماز کے حکم میں اضافہ کرنے سے پہلے پہلے تم ماہ میرا بھی عطا لکھ پھر حکم کیا گیا رات سے لمبا کرنے کا وہی یقون فرولح فی الحر بٹھلا ہے مایا فلو کے سفر ہے عطالت حاضری و کہتے ہیں کہ آپ دونوں کا حکم الگ الگ ہے یقین فرحول خبر ہے کہ جو حضرت میں یعنی اپنے مقام پر جو جس طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے کیا جائے گا اس کا کرنا جس طرح حضر میں ہوگا وہ اس کے براہ ہوگا جو حالت سفر میں کیا جاتا ہے میں یہ حاضی ہی و تخلیف حاضر ہی اس لیے کہ جب مقام پر ہوں گے تو تصویر خراب ہوگی جب سفر میں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا تخلیف تخلیف و حاضی یہ مطلب ہے کہ اس میں پھر تخلیف ہوگی وکال سرود الفجر آپ نے جو لمبا کرو لئی سزا نے کالا وقت اس اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ تم اسفار میں ہی نماز کا آغاز کرو ہے کہ جب نماز سے نکلو تو اس کا آواز مطلب ہونا چاہیے بطا بطا اللہ جس سے کہتے کہ کی جو نقل کی گئی ہے اس کا منسوخ ہونا ثابت ہو گیا ایک جواب میں آپ کو بھی دیتا ہوں دو جواب ہو گئے ایک منسوخ دوسرا آگے ابراہیم نقل کا اس کے باوجود بھی کہ صحابہ اکرام سے جو منقول ہو کر آیا ہے وہ بھی اس بار پر دولت کرتا ہے وہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہوئے تو وہ اس فار ہوا کرتا تھا وہ اتفاق مالا داری کو اس پر سب کا اتفاق بھی ہے لقد کان ابراہیم النقی ابراہیم نقی نے کیا کہا صحابہ اکرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز کا اختتام کب ہے نماز سے فارغ ہونا کب ہے اسفار میں تو خود بہت سمجھ میں آ رہا ہے جب تصویر پر بھی تصویر کی بھی میں ہی فارغ ہونا ہے یہ میں محمد بن اس طرح کا اجماع صحابہ اکرام سے اصحاب محمد کا منقول نہیں ہے کسی بھی چیز پر مجتمع ہوا جس طرح کا اجماع ان کا اس روشنی پر ہے یعنی فجر کے اعتماد میں روشنی پر فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ قَانُ قَدْ اِشْتَمَوْ عَلَىٰ ذَلِكَ فَسْتَ جَبْرَحِمْ لَقِنِ نے یہ خبر دی ہے کہ صحابہ کرام کس پر اجماع ہے بس جائز نہیں ہوگا ہمارے نزیب اللہ اجتماع وسلم اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے اجماع صحابہ کرام کا اجماع آپ وسلم کی مخالفت پر ہوا ہو تو لازمی طور پر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ جہاں پر آپ وسلم سے تغلیف ثابت ہے پھر اس کے بعد جب صحابہ اکرام کا اجماع مخالف ہیں تو پتہ یہ چلا کہ صحابۂ کرام کو ایسی روایتیں ملی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے ان کا اجماع اس کے مخالف پر ہوا کا ضرورت آشا روی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے جب حضرت آشہ وہ نقل کر رہی ہے اب کیا ہے یہاں پر یہ کہنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کیسی روایتیں ملی ہیں کہ تبھی تب تو جا کر سب کا اجماع اس بات پر ہوا کہ اشفاق لہٰذا کی روایت کیا ہے ہے اللہ تعالیٰ فعال <سؤال> ابا خزہ لکھا مگر اس کے منسوخ ہو جانے کے بعد وہ ثبوت کے خلاف ہی اور اس کے خلاف کے ثابت ہو جانے کے بعد تے ہیں مناسب یہ فجر کے وقت تغلیس فجر میں دخول جو ہو وہ کا وقت ہو فر میں بنا بھی وقت اشفار اور وہ اشخار کا وقت ہونا فون ہے اور آپ کے امام کہاوی نے جو یہ کہہ دیا ہے آخر میں یہ امام تحابی رحمہ اللہ کا تسامک ہے اس لیے کہ یہ قول خود امام غلط میں شروع کر کے کہاں اسفار نام مکمل کرنا ہے یہ امام مامیاز ابو حنیفہ ابو یوسف المام محمد کا قول نہیں ہے جبکہ امام مامیاز ابو حنیفہ امام محمد ابو یوسف کا مسئلہ کیا ہے اشفار میں ہی پڑھنا یہ ہے ان کے نزدیک افسل تو یہ امام کہ حاوی کا تسامح ہے ایک بات دوسرا یہ کہ ایک جواب یہ بھی دیا جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ ہمیں اس نے بتایا تھا جو یہ کہا کہ ان عورتوں کو پہ پہچانا نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنی چادروں میں سے لپٹی ہوتی تھی تو جو آپ اس کا ایک یہ بھی ہے اس روایت کا کہ ان وقتوں کو جو نہیں پہچانا جاتا تھا وہ اس لیے نہیں پہچانا جاتا تھا کہ اندھیرا بہت ہوتا تھا بلکہ اس لیے نہیں پہچانا جاتا تھا کیونکہ چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی یہ خالی بات ہے لیکن کیونکہ غلط کی جب قید وہاں موجود ہوگی جس روایت میں پھر یہ والا جواب نہیں چلے گا لیکن جن روایتوں میں غلط کی قید نہیں ہوگی یہ والا جواب ٹھیک ٹھاک چلے گا اللہ تعالی عالم حا جی صا کے لیے